سورت لقمان مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف میم دل کا آیات الکتاب الحکیم الف میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں خدا و رحمت المحسنین ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے لیے محسن کون جو ہر نعمت سے بہترین کام لیتے ہیں اپنی آنکھ کو بہترین کام میں لگاتے ہیں اپنے کان کو بہترین کام میں لگاتے ہیں اپنی زبان سے بہترین کام لیتے ہیں وہ ہیں محسن جو طاقت جو دولت جو عزت جو ثروت اللہ نے ان کو دی اس سے خوبصورت سے خوبصورت اپنے لیے جنت خریدتے ہیں بہترین سودا کرنے والے محسن اللہدینہ یقیمون صلاح و یتون زکاتا و ہم جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں نمازیں بھی ان کی بہت خوبصورت جبری علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا اخبرنی نی ان احسان کہ مجھے بتائیے یہ احسان کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا او بدھ رب کا کا کا تراہ ف علم تکن تراہ ف ان کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو تیرا رب تو تجھ کو دیکھی رہا ہے تو اس شعور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اللہ مجھے خصوصی طور پہ اس وقت دیکھ رہا ہے نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ بعض نمازیں جب اٹھتی ہیں اللہ کی طرف تو اپنے پڑھنے والے کو دعائیں دیتی ہوئی اٹھتی ہیں کہ اللہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے کہ تو نے میری حفاظت کی اور بعض نمازیں جب اٹھتی ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ نمازی اپنی جا نماز لپیٹے وہ نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور وہ نماز اٹھتی ہے تو اپنے پڑھنے والے کو بد دعا دیتی بھی اٹھتی ہے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا تو نماز کو بہت خیال سے یوں سمجھی کہ بہت نازک چیز ہے بہت خیال سے پڑھنا ہے ذرا بھی کنسنٹریشن یہاں سے وہاں ہوگا تو یہ ٹوٹ جائے گی بکھر جائے گی بہت قیمتی ذرا بھی غفلت اس سے برتی ہاتھ سے چلی جائے گی حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی نماز پوری کی پوری ملتی ہے یعنی کہ پورے کا پورا اجر مل جاتا ہے کچھ کو اسی فیصد کچھ کو پچاس فیصد کچھ کو بیس کچھ کو دس کچھ کو پانچ تو جس نے جتنی توجہ سے پڑھی اتنا ہی حصے کا اس کو اجر ملے گا تو سجانا ہے ہی اگر ہمیں حسن ہمیں چاہیے تو اپنے نمازوں کا حسن دیکھیں جتنی نماز حسین ہوگی اتنا ہی ایمان بھی حسین ہوگا وہ ہم بلاخرتی جو نماز قائم کرتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں ومن ناسیم یشتری لاہ بالحدیث اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے لیکن اللہ بغیر علم تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے حا اور اس کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے الاکم اذا بم محین ان سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے لاہ حدیث کی بات کی جا رہی ہے ذرا سا پس منظر ہمیں دیکھنا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت مکے والوں کے سامنے پیش کی تو ان کو یہ دعوت پسند نہ آئی وہ تو لحف کے عادی تھے شعر اور شاعری گانا اور بجانا اور قصہ گوئی اسی میں مگن رہا کرتے تھے مست ہو جاتے تھے حقیقت سے غافل ہو جاتے تھے یوٹوپیا کے اندر چلے جاتے تھے جیسے نشے کا عادی انسان کس طرح اپنے نشے میں گم ہو جاتا ہے تو ان کو بھی نشہ تھا اس طرح کی باتوں کا قرآن نے آ کر ان کو نشے سے نکالنا چاہا حقیقت یاد دلانا چاہی ہوش میں لانا چاہا ان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بنانا چاہا تو یہ بات تو ظاہر ہے ان کو پسند آ نہیں سکتی تھی ہر طرح سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی قرآن سنے وہ اس کی تاثیر جانتے تھے کہ اس میں تاثیر کتنی ہے لہٰذا بہت سی انہوں نے باتیں کہیں کہ یہ جادوگر ہے اس کی بات نہ سنو یہ ساحر ہے اس کی بات نہ سنو لیکن ان کی تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود تمام تر تنقید کے باوجود قرآن کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی تھی تو اب ایک یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے کفار کا آج بھی رہا کہ قرآن پر کرٹیسائز کرنا تنقید کرنا لیکن تنقید کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ابھرتا ہے اپنے دین کا دفاع کرنے کا پھر وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو جتنا وہ تنقید کرتے تھے لوگ اتنا ہی قرآن کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے اتنے میں ایک وہاں پہ شخص تھا نظر بن حارث اس کا نام آتا ہے روایات میں وہ بہت ذہین انسان تھا وہ سمجھ گیا کہ تنقید کرنے سے اسلام کی دعوت نہیں رکے گی تو کرٹیسزم کے بجائے ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈائیورژن تلاش کر لینی ہے جب انسان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا مسلمانوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا ان کو غفلت میں ڈال دیا جائے گا تو وہ بھول بھال جائیں گے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ ڈائریکٹ تنقید نہیں کرتے غفار مسلمانوں کے دین پر بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کی توجہ کو ہٹا دیا جائے قرآن سے کہ پھر وہ غفلت میں پڑ جائیں ایک دفعہ ذکرہ نہ رہا زندگی میں یاد دہانی نہ رہی غافل ہو گئے اب شیطان آ کر حملے کرے گا جہاں سے چاہے گا نظر بن حارث نے یہی کہا قریش کے لوگوں سے کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا سب سے سچا سب سے بڑھ کر امانت دار تھا اب تم کہتے ہو کاہن ہے ساحر ہے شاعر مجنو ہے آخر ان باتوں کو کون مانے گا کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کو نہیں جانتے تم اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے نہیں روک سکو گے ٹھہرو اس کا علاج میں کرتا ہوں اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا وہاں سے شاہان اجم کے قصے اور رستم و رسمندیار کے داستانے لے کر آیا یعنی آج کے سوپ آپرز اور ڈرامے اور قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں اور بھی اس نے یہ کام کیا کہ گانے والی لونڈیاں بھی خرید کر لایا جب کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اس پر اپنی ایک لانڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتے اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے اگر نظر بن حارث آج آ جائے تو بتائیے خوش ہوگا یا افسردہ ہوگا وہ تو چند لوڈیوں کی بات ہے آج تو وہ دیکھتے گھر گھر ایسی لونڈیاں موجود ہیں لوگوں کے سروں پر سوار ہیں کانوں میں لگی ہوئی ہیں کہیں بہت دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ساتھ بستر پر لیٹو گاڑی میں بیٹھو کہیں ہو مجلس میں محفل میں تنہائی میں یہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ ہیں شیتان کی کوششیں آپ دیکھیں لاہ بل کے بارے میں عبداللہ بن مسعد رد اللہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تین مرتبہ زور دے کر فرمایا ہوا وا الغنا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیہ عورتوں کا مغنیہ سمجھتے گانے والی عورتوں کا سنگرز کنیزیں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں جو گانے سیکھا کرتی تھیں تو کہا کہ ان کنیزوں کا جو کہ گانا گاتی ہیں ان کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں زمین دھنسنے صورتیں مشق ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے اور یہ عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو پیشہ گانے والیوں کو اپنا لیں گے اور شراب پییں گے اور ریشم پہنیں گے ابن مسعود رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی کھیتی اگاتا ہے اور غنا زنا تک لے جاتا ہے انسان کو ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت یہ مت دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ ہم کو لیبلز لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملازم ہے یا یہ لیبریشن ہے یا یہ قید ہے کچھ نہیں صرف آپ دیکھیے دنیا کے حال کو اس وقت اخود اندازہ لگائیے کہ یہ سارا جو نوائز پولیوشن ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کیا اس نے لوگوں کو زیادہ خوشیاں فراہم کر دی گانوں میں جس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں کیا وہ حقیقت ہوتے ہیں یا ان کی تعبیر بہت بھیانک ہوتی ہے ہم ہیں کہ ان خوبصورت خوابوں کی تعبیر اصل زندگی میں تو بہت ہی بھیانک نکلی ہے تو لہٰذا اللہ کا بھی غذب بھڑکتا ہے ایسے لوگوں پر الائے کا لحم عذاب محین ایسے لوگوں کے لیے سخ ذلیل کرنے والا عذاب ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ گانے بجانے ڈرامے قصے کہانیوں فلموں چسکوں کے عادی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ سب نہیں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ان کا پہ دھیان قرآن کی طرف نہیں آتا قرآن ان کو بہت بور لگتا ہے بہت ڈرائی لگتا ہے بہت رجٹ لگتا ہے کے قرآن تو حقیقت دکھاتا ہے نا تو اس کا ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے وہ ادا تلیہ آیات ولہ مستقبر کا الم یسما کا وقرا <عَلیم> جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں اب یہاں تک اس کے طور پہ لیا گیا کہ اس کے کانوں کے اندر وقر ہے بوجھ ہے جیسے جسے سنائی نہیں دے رہا اس کو اور آج یہ ڈاکٹرز نے ثابت کر دیا کہ ساؤنڈ ڈیسپلز اگر ایک خاص لمٹ سے آگے بڑھ جائیں جس کا وہ کہتے ہیں کنسرٹس وغیرہ میں یا جو راک میوزک ہوتا ہے اور عام طور پہ یہ جو ڈسکو اور اس قسم کا میوزک ہوتا ہے یہ بہت لاؤڈ سنا جاتا ہے اور اس سے کتنے ہی ٹین ایجرز ہیں جو کہ بہرے ہو رہے ہیں ایک بیماری ہوتی ہے کانوں کی ٹینیٹس اس کو کہا جاتا ہے رنگنگ ہوتی ہے کانوں کے اندر تو وہ بہت لاؤڈ ساؤنڈ کی وجہ سے ہو جاتی ہے بہت اونچی آواز کی وجہ سے ہو اور انہوں نے سروے کیا بہت سی ایسی جگہوں کا جہاں پہ کہ موسیقی استعمال کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے ذہنوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے اور ان کے کانوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے ف بشر ہو بے اذا اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے اب یہ آیات پڑھ کر جب انسان پڑھتا ہے پہلی دفعہ اور جو کہ ہماری زندگیاں ہوتی ہیں عام طور پہ کہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں اتنی پھیلی ہیں یہ چاروں طرف کہ برائی کا احساس بھی مٹ گیا ہے کہ یہ بری ہیں ہمارا انجوائمنٹ ہماری انٹرٹینمنٹ انہی چیزوں کے اندر ہے ڈراموں گانوں نوولز کے اندر دو ہی فکرے ہیں آج کل لوگوں کو فکر معاش اور فکر لغویات کہ کب کام سے فارغ ہوں اور کب ریلیکس کریں اور ریلیکس کرنے کا مطلب یہی ہے اکثر و بیشتر لاہول حدیث میں ملوث ہو جانا تب ہم کیا کریں آلٹرنیٹ کہاں سے ڈھونڈیں اللہ تعالی آلٹرنیٹ بھی بتا رہا ہے کہ بجائے کہ تم اس طرح گھروں میں بیٹھو تم پکنک کے لیے کیوں نہیں جاتے آؤٹنگ کیوں نہیں کرتے تم نیچر پر مبنی کتابیں کیوں نہیں پڑتے؟ تم دیکھو تو کہ یہ خود کتنی دلچسپ ہیں فرمائے خلق سماواتی بےغیر امد ان ترونہ و القا فلرد رواص یا ان تمی و بد صفی حمن کلبا اس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے بتنا فی من کلو جن کریم اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں آپ آزما کے دیکھیے کہ آپ بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھائیں دو گھنٹے کتنے چڑچڑے اٹھتے ہیں نا اس کے بعد یا ویڈیو گیمز کھیل کر اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی اٹھا کر پھینک دیں خالی کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ ان چیزوں کو استعمال کریں ان کو بیبی سٹر سیٹر کا کام نہ کرنے دیں ان چیزوں کو فارغ اوقات میں بچوں کا سارے کا سارا ٹائم ان چیزوں کے سامنے نہ جائے اور اس میں بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کیا چیز ان کے لیے اچھی ہے کیا چیز ان کے لیے نقصان دہ ان ریسٹرکٹیڈ واچنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ بیٹھتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے یا ٹیلی ویژن کے سامنے پر آپ دیکھیں کتنے کرینکی ہوتے ہیں نا اٹھتے ہیں پھر لڑتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں اس کے برعکس آپ بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جائیے کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں لگائیے کوئی کھیل کود کروائیے ان سے وہ باہر جائیں میدان میں یا باغ میں پھر دیکھیں وہ کس قدر خوش مزاج اور کتنے فریش آتے ہیں واپس اپنے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ بہت تکیمی ہیں آپ پکنک جائیں آپ سی سائیڈ چلی جائیے یا کسی فارم پہ چلی جائیے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے مدر نیچر اس کو کہتے ہیں نا واقعی مدر نیچر ہے یہ سارے نظارے انسان کو تر و تازہ کر دیتے ہیں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو کیوں نہیں تم اس کے بارے میں دیکھتے ڈاکیومینٹریز دیکھ لیں اس کے بارے میں ٹیلی ویژن پہ بچوں کو دکھائیے بہت اچھا ہے کتابیں لا کر دیجئے کیوں ہم لاول حدیث میں بچوں کو انڈلج ہونے دیں تو بچے کیا پڑھ رہے ہیں بچے کیا سن رہے ہیں وہ ان کی شخصیت بنائے گا اگر لاول حدیث وہ سنتے ہیں لاول حدیث پڑھتے ہیں تو لاف کاموں کے اندر ہی زندگیاں گزار دیں گے ہمارا بھی یہی حال ہے تو ہمیں بہت غور کرنا ہے اس چیز پہ کہ ہم نے کس چیز سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہے سراؤنڈ ساؤنڈ کا تو بہت زور ہے تو سراؤنڈ ساؤنڈ کے بارے میں دیکھیں گانوں کا اگر شوق ہے آہستہ آہستہ ہی کم ہوگا ایک دم نہیں نکلے گا آپ اس کو ریپلیس کیجئے آپ قرآن کی کیسٹس لے کر آئیے خوبصورت قرعت آپ سنیے اتنی حسین قرآن کی قرآ ہوتی ہے کہ کوئی دنیا کا گانا نہیں مقابلہ کر سکتا آپ مختلف قاریوں کی قرآت سن لیجئے پھر جو سب سے اچھی آپ کو لگے وہ آپ اپنے لیے لے لیجئے دنیا کا کوئی ایک بھی گانا ہوتا ہے کتنے طریقوں سے گایا جا سکتا ہے بتائیے اس سے زیادہ تو نہیں منوٹنس ہو جائے گا یکسانیت آ جائے گی اس کے اندر لیکن یہ اللہ کا کلام ہے نا قرآن کتنے ہزارہ قاریوں نے اس کلام کو پڑھا ہے آج بھی آپ کو دسیوں قاریوں کی تلاوت مل جائے گی بازار میں ہر ایک کے پڑھنے کا انداز الگ ہے ہر ایک کا اپنا ہی لطف ہے ہر ایک کا اپنا ہی مزہ ہے تو اس کو سن کے آپ دیکھیے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کیجیے پھر آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خوبصورت کلام کس قدر زندگی کو سجاتا ہے اور اعمال کو سجاتا ہے خلق اللہ و ارونی خلق اللہ مندون ہی یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں و لقت آتئینہ الحکمہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت میں کافی اختلاف ہے کہ یہ کون تھے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ نوبیا کوئی ملک ہے وہاں کے بادشاہ تھے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ غلام تھے لکمان نبی نہیں تھے اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے بس ایک حکیم انسان تھے دانا انسان تھے اپنی فطرت پر موجود تھے سلامت تھے ان کے قصے اربوں کے اندر بہت مشہور تھے جیسے ہمارے ہاں کنفیوش کے اقوال کوٹ کیے جاتے ہیں یا لامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے ایک حکیم انسان کے طور پہ دانا انسان کے طور پہ تو لقمان کے بھی اقوال اربوں میں بہت مشہور تھے بہت ان کو مانا کرتے تھے تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کسی نے پوچھا لقمان سے کہ آپ کو حکمت کیسے ملی انہوں نے کہا سچائی امانت بے فائدہ چیزوں سے بچتے ہوئے اور خاموشی اختیار کر کے مجھ کو حکمت ملی ہے کسی نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی انہوں نے کہا بے وقوفوں سے حقیقت ہے کہ انسان بے وقوفوں کو دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ مجھ کو نہیں کرنا انشکر للہ کہ اللہ کا شکر گزار ہو حکمت کا لازمی تقاضا کہ انسان کے اندر سے شکر کا احساس پھوٹ نکلے جیسے کہ دریا پھوٹتا ہے اسی طرح ایک چشمہ ابل پڑے اللہ کی شکر گزاری کا اس لیے کہ حکمت ہے ہی یہ کہ نہ صرف انسان نعمتوں کو پہچانے بلکہ نعمت دینے والے کو بھی پہچانے اور پھر پہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال کرے اس کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے وہ میں یشکر ف انما یشکر سے ہی جو کو شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لئے مفید ہے ومن کفرا اور جو کفر کرے وہ ان اللہ غنی حمید تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے آپ سے آپ محمود ہے جتنا انسان شکر کرتا ہے وہ اللہ کی کائنات میں اللہ کی جو بھی بادشاہ ہے اس میں اضافہ نہیں کرتا جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ ہی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں شکر ایک بہت مثبت رویہ ہے زندگی گزارنے کا نہ ایک منفی رویہ ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے زندگی گزارنے کا شکر گزار انسان ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی مشکل بھی پڑ جائے تو وہ ان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے جو اس کے پاس تھی اور وہ کہتا ہے کہ شکر اللہ نے اتنا کچھ تو مجھ کو دیا تھا تو اگر اب مشکل پڑ گئی تو کوئی بات نہیں میں صبر کر لیتا ہوں تو شکر ہی وقت پڑنے پر صبر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جن کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی وہ خود بھی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کتنا بھی ان کو مل جائے ان کو کم ہی لگتا ہے ایک شکر گزار انسان ہے ایک شکر گزار عورت ہے اس کے پاس چار جوڑے ہیں پانچ جوڑے ہیں ان کو دیکھتی ہے کہتی وہ فو پانچ ہیں کون سا پہنوں اس میں سے اتنے سارے ایک ناشکری ہے سو جوڑے ہیں الماریوں کی الماریاں بھری ہیں الماری کھول کر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو تو کیا فائدہ ہوا وہ سو جوڑے بھی خوشی تو نہ دے سکے یہ ناشکری کا عذاب ہے انسان اللہ کا شکر ادا کرے جو اس کے پاس ہے یہ خود اس کے ذہن اور اس کی اپنی نفسیات اور اس کے اپنے جذبات کو صحت مند رکھنے والی چیز ہے وہ افقال لکمان لبنے ہی وہ ہوا يَا لا تو شرک یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان نہ شرک عظیم حقیقت ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جس کو تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان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 کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو یا کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اس کو نکال لائے گا وہ باریک بین اور باخبر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو تو واقعی اللہ سے چھپ کر کر سکتے ہیں تو کریں اور نہیں چھپ سکتے اور اتنا ہی گناہ کریں اتنا ہی اللہ کا غذب سمیٹے انسان جتنی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جہانم کی سزا بھگت سکتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی جہانم کی سزا نہیں بھگت سکتا تو اللہ کا غذب بھی نہ بڑھکائے یا بنیا اے میرے بچے نماز قائم کر نیکی کا حکم دے بدی سے منا کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے ولاۃس خدناس لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر ولا تمشی فل اردی مراح اور زمین میں اکڑ کر مت چل انہب کلّ مختالن فخور اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا بہت ہی خوبصورت کریکٹر بلڈنگ کی ہدایت ہیں جو یہاں دی جا رہی ہیں کیسے اپنا کردار ہمیں بنانا ہے تعمیر سیرت تعمیر کردار کس طرح ہونی چاہیے مومن کی شخصیت میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے بتا دی گئیں کن چیزوں سے بچنا ہے ہم کو مختال خود پسند سیلف سینٹرڈ سیلف کانشیس لوگ فخر کرنے والے سیلف سینٹرڈ سیلف کانشیس کیسے ہوتے ہیں آئنے کے شیدائی ان کی پسندیدہ ترین شخصیت آئینے میں رہتی ہے محفل میں بھی بیٹھتے ہیں تو بس خود ہی کو دیکھتے رہتے ہیں اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں جب دوسروں کے بارے میں بھی سوچت ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا میں کیسی لگ رہی ہوں میرے کپڑے اس کو کیسے لگ رہے ہیں گفتگو میں بھی کسرت سے میں کا استعمال ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں کم ہی جاننا چاہتے ہیں سب کو اپنے بارے میں معلومات فراہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں خود کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں ہر رشتے میں ماں کے رشتے میں بہن بہو بیوی ہر رشتے میں خود کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بہت ماڈسٹ بھی سمجھتے ہیں کہتے ہیں بہت عجزی ہے میرے اندر یعنی کسی اور میں اتنی خوبیاں اگر ہوتیں تو وہ تو اترا جاتا تو میں نہ اترائی تو جو اپنے آپ کو ہمبل سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر متقبر کوئی نہیں اپنے آپ کو بہت اونچی جگہ سے دیکھ رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت عجزی رکھنے والا اور بہت ہمبل ہوں اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ چیزیں پسند نہیں اور جب بہت زیادہ اپنے بارے میں خوش فہمی خوشگوانی ہوگی تو پھر فخور بھی ہوں گے یہ سارا احساس منہ سے بھی نکلے گا فخر بھی جتائیں گے تو یہ نہیں کرنا وقت صدفی مشیکا وقد من سوتک انکرل اسواتل اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں میں بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے یعنی بحث میں یا غصے میں آواز کے زور سے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرنا اور حقیقت ہے جو کسی نے کہا کہ تم کسی شخص کی تعریف مت کرو جب تک اس کو غصے اور بحث کی حالت میں نہ دیکھ لو اصل انسان کی شخصیت کا رنگ وہاں چھلکتا ہے جب اس کو غصہ آ رہا ہو یا جب وہ بحث کر رہا ہو ورنہ ڈرائنگ روم مینرز تو ہم سب کے ہی بہت اچھے ہیں اصل پتہ چلتا ہے کب جب غصہ ہو بحث ہو یا اپنے سے کمتر انسان سے بات کر رہے ہوں اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ اپنے نوکروں سے کس طرح بات کرتی ہیں بچوں سے کس طرح بات کرتی ہیں جو لوگ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے محتاج ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ رکھا جاتا ہے یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں المترو کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اس پر یہ حال ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو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 اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ عملاً نیک ہو محسن ہو یعنی باہر اسلام اندر ایمان تقوی دل کے اندر عمل میں پوری کی پوری شریعت نافذ ہے وہ محسن ہو گیا اندر باہر دونوں طرف خوبصورتی آ گئی فقط استمسہ قابل اور تو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور آپ دیکھیں انسان موسن ہو نہیں سکتا جب تک قرآن نہ پڑھے جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا خیال آتا تھا کہ بس ایسی اس کے اندر واقعات ہیں کوئی جہنم کے کچھ جنت کے اور کچھ قصے اور نماز پڑھ لو اور روزہ رکھ لو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے روز مرہ کے مسائل کا اس کے اندر ڈسکشن کیا گیا ہے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے سسرال کے ساتھ کیسے رہنا ہے تحفے تحائف کیسے لینے دینے ہیں معاملہ کیسے کرنا ہے بات کس طرح کرنی ہے آواز کتنی بلند کرنی ہے آپ دیکھیں کس طرح فینشنگ سکول کا سا کام کرتا ہے قرآن تو محسن ہو نہیں سکتا انسان جب تک اس سے نہ گزرے من کا فلا فلاح کا کفر ہو اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں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 جسے ساتھ مزید سمند روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی کتنی صحیح بات ہے اب دیکھیے سائنس کیا ہے سائنس اللہ کی باتیں ہی ہے اس ذرہ جتنی دنیا کے بارے میں معلومات اس میں لائبریریز کی لائبریریز انسانوں نے بھر دی ہزاروں سال سے علم حاصل کر رہا ہے انسان اور اس کو جمع کر رہا ہے جو دنیا ہے اس کا جب اتنا علم اتنی ساری کتابیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو اللہ کا سارا علم اللہ کی ساری کائنات کے بارے میں علم یہ کو لکھنے اگر بیٹھے تو آپ سوچیں کہ یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ سارے درخت بھی قلم بن جائیں اور سارے سمندر بھی طوات اور سیاہی بن جائیں انک بن جائیں تب بھی وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے آج سائنٹسٹ یہی دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے وہ کائنات سے واقف ہو رہے ہیں کائنات سمٹنے کے بجائے پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے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 تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلتا ہے ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور نا ہے یعنی مشکلات میں اللہ کو پکارنا اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو پھر ویسے کے ویسے ہو جانا پھر نافرمانیوں فرمانیوں پر اتر آنا پھر اللہ سے غافل ہو جانا اس کو اللہ کے ساتھ غداری کرنے سے تعویر کیا جا رہا ہے یا رب کے غذب سے بچو بخشن شع دن سے ڈرو جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹی کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا اس میں تجربہ کیا گیا انہوں نے یہ کیا کہ ایک بندریا کو اور اس کے بچے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے پنجرے کو گرم کرنا شروع کیا شروع میں تو جو بندریا تھی وہ بہت گھبرائی فوراً اس نے اپنے بچے کو اٹھا لیا جب اور پنجرا گرم ہوا تو اس نے بچے کو بھی پھینک دیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگی چڑھنے لگی پھر جب پنجرا بہت گرم ہوا تو بچے کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر کھڑی ہو گئی تو یہ قیامت کی ہولنا کی بھی ایسی ہے کوئی ماں اپنے اولاد کو نہیں پوچھے گی کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو پوچھنے والا ہے تو ان کے پیچھے ان کی محبتوں میں آ کر یا ان کی فرما کرتے ہوئے اپنے رب کا انسان نافرمان فرمان نہ بنے ان نہ اللہ حقن فی الواق اللہ کا وعدہ سچا ہے فلاں تغورن کم الحیات دنیا بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغورکم بلّہ غرور اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے وہ دھوکہ دیتا ہے انسان کو کہ بس یہی زندگی ہے کوئی آخرت نہیں یہاں کے لیے تو بہت کوشش کرو دنیا تو بغیر کوشش کے نہیں ملے گی آخرت خود بخود مل جائے گی کبھی آخرت کی فکر اگر جاگتی بھی ہے تو شیطان تھپکی دے دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اللہ غفور و رحیم ہے انسان پھر غافل ہو جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے ہم کو ملے گا مل کے رہے گا لیکن کوئی ایسا نہیں جو آسمان کے نیچے منہ کھول کر لیٹ جائے کہ میرا رسک مجھ پر برس جائے گا محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے ان اللہ ان دہ علم اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے یہ وہ آیات ہے جن پر بعض دفعہ کافی کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو تو ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیے اندہ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ بات کسی کو نہیں معلوم اور صرف اللہ جانتا ہے وہ یونزل وہ وہی بارش برساتا ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی میٹ ڈپارٹمنٹ بتا دیتا ہے آپ کو بارش کب برسے گی لوگ آثار دیکھ کر ازباب سے علم حاصل کر سکتے ہیں بارش کا وہ یا لمو ماہ فل <الْعَرْحَام> وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے اس پر لوگوں نے سمجھا کہ کہا گیا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں اور جب الٹرا ساون نے بتا دیا کہ بچہ ہے یا بچی تو کہا یہ کیسے ہو گیا کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے دیکھیں یہاں لفظ من نہیں آیا کیا اللہ کو پتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی یہ لکھا ہی نہیں یہاں پر ماں کا لفظ آیا ہے جنرل صرف لڑکا یا لڑکی ہونے کی بات نہیں وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا کیا عادتیں ہوں گی کیا کھائے گا کیا بڑا ہو کر بنے گا اخلاق کردار اعمال کیسے ہوں گے کہاں اس کی موت آئے گی کہاں شادی بیاہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا کوئی الٹرا الٹراساؤنڈ یہ بات نہیں بتا سکتا تو وہ یار لمو محفل اللہ جانتا ہے کیا ہے رحموں کے اندر وما تدری نفس و مادہ تخصب <غَدَن> کوئی متنفس نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اس میں بھی حسر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا ہم پلاننگ کر سکتے ہیں انسان تدبیر کرتا ہے تقدیر ہنستی ہے وما تتری نفسم بے ائی اردن تموت اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے سو فیصد حقیقت ہے کوئی ہمارے پاس ایسے ٹیلیسکوپ ایجاد نہیں ہوا کہ حبل کی طرح ہم کہیں اس کو بھیج دیں اور بتا دیں کہ تمہاری موت فلاں وقت اور فلاں جگہ آئے گی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ان اللہ علیم ان خبیر اللہ ہی سب کو جاننے والا اور باخبر ہے تقدیر جب اس نے لکھی ہے تو اس سے بڑھ کر کون جانے گا